اور پھر دیکھیے اس کے بعد پانچویں وجہ بیان کرتے ہیں اور اشاد فرماتے ہیں من کانا وللہ جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے وہ ملا ہی اور اس کے فرشتوں کا ورسول ہی اور اس کے رسولوں کا وہ اور جبریل کا و می یا میکا کا ان اللہ ادب للکافرین کافرین اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن دیکھا من کانا ادب جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ تعالی کا یہ بھی من شردیا آ نا اور جواب اس کا نہیں دیا یا تو بعض کا خیال یہ ہے کہ اس کا جواب آگے آیا ہے کہ اوپر والا من جو تھا من کانا ول جبریل اور من کانا ادب للہ جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن ہے وہاں بھی جواب نہیں تھا یہاں بھی جواب نہیں ہے وہ کہتے ہیں ان دونوں کا تعلق آخری جملے سے بن جاتا ہے ف ان اللہ ادول کا ادول اللہ ان کافروں کا دشمن ہے تو پھر یوں تفسیر ہو جائے گی کہ من کانا ادو جبریلا وہ من کانا ادو اللہ ف ان اللہ ادول کافرین سمجھے جو کوئی بھی جبریل امین کا دشمن ہے اور جو کوئی اللہ کا دشمن ہے اللہ سے سارے کافروں کا دشمن وہ کہتے ہیں دو جگہ جواب نہیں دیا لیکن یہ فائن اللہ جو ہے یہ ان دو من کا جواب آ گیا شرطیاں تھی اور جواب ان کا نہیں تھا شرط کے بعد جواب بھی ہونا چاہیے جی کہ جو کوئی بھی اب اس کے بعد کیا جو کوئی بھی اس کمرے میں ہے اس کے بعد کچھ ہونا چاہیے جی نا کہ کیا جو کوئی اسکول میں بڑھتا ہے اس کے بعد جواب ہونا چاہیے جی کہ کیا ہوگا پھر تو کہتے ہیں دو جگہ پر جواب نہیں ہوا تو یہ جو ہے نا فعن اللہ یہ حقیقت میں دونوں جگہوں کا جواب ہو گیا فن اللہ ابو ال اللہ ان سارے کافروں کا دشمن ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالی نے جو, جو, جو بات ارشاد فرمائی ہے آپ دیکھیے اس آیت میں چار مرتبہ واؤں کا لفظ آیا ہے منکانا ادب اللہ ہی جو کوئی اللہ تعالی کا دشمن ہے و ملا یا اس کے فرشتوں کا و ہی یا اس کے رسولوں کا جبریلا یا جِبْرِيلِ امین کا و میکالا یا میکائل کا تو واو جو ہے وہ چار مرتبہ آ نا اس واو کا ترجمہ عام طور پہ مفسرین یا سے کرتے ہیں اور سے نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اور سے کریں تو اس پہ شبہ یہ پڑتا ہے کہ جو کوئی اللہ کا دشمن ہے اور اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا اور جبیل اور میکائل کا نہیں ہے تو پھر پھر اللہ ایسے کافر کا دشمن بھی نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو کوئی دشمن ہے اللہ تعالی کا نہیں فرشتوں کا نہیں کوئی بھی دو تین اس میں سے نکال دیں رسولوں کا نہیں جبیل اور میکایل کا صرف تو پھر بھی بات پوری نہیں بنتی اس لیے وہ کہتے ہیں جو واو ہے چار مرتبہ استعمال ہوا ہے یہ یا کے معنی میں لینا مناسب ہے کہ ان سب میں سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے دو رسول تین جبریل چار مکائیل پانچ علیہ مسلط وسلام ان پانچوں میں سے کسی کا بھی کسی ایک کا بھی دشمن ہے نا تو ان اللہ ادب ال اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن دیکھا آپ نے اور کی بجائے وہ کہتے ہیں یا اس کا ترجمہ کیا جائے یہ ہے نزاکت کیونکہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے تو اسے سمجھنے کے لیے یہ ضروری اسی لیے اساتذہ اتنی باریکی سے پڑھاتے تھے ایک ایک لفظ کا کہ یا, یا اللہ کا دشمن ہے یا وہ فرشتوں کا یا رسولوں کا یا جبریل کا یا میکائیل کا کسی کا بھی دشمن ہے اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن ممکن ہے پانچ چیزیں جو گنیا ہیں ان میں سے کوئی دو کا دوست ہو تین کا دشمن ہو تین کا دوست ہو دو کا دشمن ہو اللہ نے فرمایا کسی ایک سے بھی دشمنی ہے تو اللہ سے سارے کافروں کا دشمن کتنی دقت نظر سے اور کتنا کچھ سوچ سوچ کے ان لوگوں نے قرآن پاک کے ترجمے اور یہ تفسیریں لکھی ایک اور بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالی نے جبریل اور مکائل کا ذکر خاص طور پہ کیوں کیا جب پہلے آ گیا کہ وہ ملائکتے ہی ہاں بلکہ ایک بات اور اس سے پہلے عرض کریں ایک جواب تو یہ دیا تھا کہ من کانا ول جبریل اور من کانا ادب اللہ فن اللہ ابو کافرین یہ بھی بتایا تھا نا ٹھیک ہے جی اس کا ایک اور جواب بھی دیتے ہیں حسین وہ کہتے ہیں جو دوسرا آیا نا آرٹ نمبر نائنٹی ایٹ میں من کانا ادب اللہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا دشمن بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہیں پر آ جائے گا من کان نا ادولہ فہوا ان جو کوئی بھی اللہ کا دشمن ہے وہ خود کافر ہے کیونکہ اللہ تعالی کے ساتھ دشمنی اور عداوت اس کے بعد ایمان کیا اور باقی چیزیں کیا یہ بھی ایک جواب دیا ہے بہرحال اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جب یہ بات آ گئی کہ وہ اور جو کوئی اس کے فرشتوں کا دشمن ہے یا, یا فرشتوں کا تو یہ خاص طور پہ جبریل اور میکائیل کو لائے کیوں جبریل اور مکائل کو ایک تو جواب دیتے ہیں اس لیے لائے کہ یہودیوں کا اعتراض اسی پہ تھا کہ جبریل کیوں لے کے آئے ہیں میکائل لے آتے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکرہ فرما دیا دونوں کو الگ نہیں کیا کہ میکائیل فرشتہ ہو یا جبریل ہیں تو ہمارے ہی بھیجتے تو ہم ہی ہیں انہیں جبریل امین کے ساتھ تعلق تو کا ہے شریعت کا ہے وہی کا ہے انبیاء علیہ صلاحت وسلام کے پاس آنے کا ہدایت کا اور میکائل کا تعلق اللہ تعالیٰ کی کائنات کے ان امور سے ہیں جو تقوینیات سے تعلق رکھتی ہیں بارشوں کا ہونا بادلوں کا چلنا روزی کی تقسیم ہونی وہ جو تقوینی امور ہیں جس میں کافر مسلمان ساری دنیا شریک ہے اس کا تعلق میکائل سے اس لیے یہ جو گمراہ مسلمان شرک کی چیزیں لکھتے ہیں تعویز کرتے ہیں یا اس قسم کی حرکتیں بہت سے گمراہ کرتے ہیں وہ میکائل کا نام ضرور لکھتے ہیں وہ اس رشتے سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے تکوینیات کا رزق کا زندگی موت کا رشتوں کا اور اور روزی کا اور اور نکاح کا ان سب چیزوں کا اختیار اس پر کو دے دیا ہے مکائل کو تو اس لیے ایسے تعویذ جو ہے نا کہیں آپ پڑھنے میں دیکھیں گے تو اس کے ایک کونے پہ یا میکائل بھی لکھا ہوا ملے گا اللہ یہ شرک کیونکہ جادو ہوتا ہی ایسے کلمات سے تو اعتراض یہ ہوا اس کا جواب یہ ہوا کہ کے یہودی مانتے تھے میکائل کو اچھے الفاظ سے تسکرا کرتے تھے لیکن اللہ نے کہا جبرائیل اور یا میکائل ہیں تو دونوں ہمارے فرشتے جو کوئی بھی کسی کا دشمن ہے ان میں سے کسی ایک کا بھی وہ اللہ کا دشمن ہے اور دوسرا جواب مفصدین نے یہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ملاکت ہی کے باوجود جبریل اور میکائیل کا تذکرہ الگ سے کرنا یہ دلیل ہے ان کے خاص ہونے کی کہ اللہ تعالی کو ان سے ایک خاص تعلق ہے کہ ایک کو اللہ نے شریعت پہ لگا رکھا ہے کہ شرعی امور پہ انبیاء علیہ وصلاۃ والسلام کے پاس وہی اور دیگر امور اور ایک کو اللہ نے تقوینیات پر لگا رکھا ہے تو چونکہ دونوں کا تعلق ہے اس لیے دونوں کو الگ الگ کیا یہ پہلے ملائکہ کا ذکر کیا پھر اس کے بعد جبریل اور میکائیل کا ان کی خصوصیت کی وجہ سے اور اس کی ایک مثال آپ کو اس کو تشریح کو سمجھنا ہو تو سرحرمان میں ملے گی ستائیسویں پارے میں سورہ رحمان آپ دیکھیے وہاں پر یہ ہے سورہ رحمان اور ستائیسواں پارہ اور ستائیسویں پارے میں سورہ رہمان میں آئٹ نمبر آپ دیکھیے اڑسٹھ اڑسٹھ نمبر آئٹ میں پیچھے سے ذکر چل رہا ہے جنت کا سکسٹی ایٹ ملی اچھا پیچھے سے چل رہا ہے ذکر جنت کا کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی اس آئٹ میں فرماتے ہیں کہ فیما ہی ان دونوں جنتوں میں فاقیہ تن فاقیہ پھل ہوں گے بس کافی دا اور اس کے بعد فرمایا ورنہ نخلوم و رمان اور کھجوریں بھی ہوں گی اور انار بھی ہوں گے تو جب یہ پہلے آگے آپ کے پھل ہوں گے تو پھلوں میں کھجورے بھی شامل ہیں انار بھی شامل ہے اس کے باوجود ان دو کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے خصوصیت کی وجہ سے یہ اب اللہ ہی جانتا ہے کہ ان میں وہاں کیا خصوصیت ہوگی تو جا کے پتا چلے گا لیکن ارشاد فرمایا کہ نقل اور رومان خاص طور پر لے آئے ہیں تو ان میں کوئی خاص چیز جنت میں ایسی ہوگی جو باقی پھلوں سے انہیں ممتاز کر دے گی اسی طرح یہی صورت حال یہاں بھی ہے کہ بات ہو رہی ہے ملائکہ کی اور اللہ تعالیٰ نے جبریل اور مکائل دو فرشتوں کو خاص طور پہ ذکر کر دیا کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے امور وابستہ کر دیے تشریح کے اور تکوین کے فن اللہ ابوب ال کافرین اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن سمجھ آئی با